اور آیت مذکور میں جو لفظ ارجلکم کم واقعہ کا ہے اس کے زبر پڑنے سے جو کراطت ناف ابن عامر و علی و حفص و خسائی و شامی ہے اس سے پاؤں کے دھونے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تفسیر مدارک میں ہے کہ یہ قراءت شامی نافع علی اور حفظ سے منقول ہے یہ قراءت کے امام ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جن کا بیان ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے پیروں کو ٹخنے تک دو اور اپنے سروں کا مسا کرو اور تفسیر خازن میں ہے کہ نافع ابن عامر اور قسائی اور عاصم سے حفظ کی روایت ہے اور یہاں پر وہ اور پھر اس کے بعد جو یہ فرمایا گیا غفل فغ پر اطف کر کے ارجلکم کے لام کو زبر بتاتے ہیں لہذا لفظی ترتیب کے لحاظ سے عربی زبان کے اس مخصوص اسلوب میں سے ہو گیا جو لفظن تو بعد میں ہے مگر مانن پہلے ہے تو معنی یہ ہوا کہ اپنے چہروں کو دھو لو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو نیز اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک, تک دھو اور اپنے سروں کا مسا کرو ارجلکم کے لام کو زبر روایت کرنے والے حضرات نے کہا کہ آیت کا معنی صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے نہ کہ مسح کرنے کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ بتا رہا ہے نی صحابہ تابعین طبا طاب بھی ہمیشہ وضو میں پاؤں کو دھوتے رہے کبھی کسی نے مسحا نہیں کیا اور پھر یہ بھی ہے کہ جمہور علما جن میں صحابہ بھی ہیں تابعین بھی ہیں اور آپ کے بعد آنے والے حضرات نیز چاروں امام نیز ان کے با کمال شاہ گرد کا کہنا ہے کہ جہاں تک دونوں پاؤں کا معاملہ ہے تو اس کا دونوں ہی فرض ہے تفسیر مدارک میں ہی ہے کہ جامع العلوم میں ہے کہ ارجلکم کے نام پر زیر کے جوار میں ہونے کے سبب سے زیر ہے صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو پاؤں پر مسا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ایڑیوں کو خشک رکھنے والوں کے لیے خرابی ہے انہیں آگ جلائے گی اور عطا سے روایت ہے انہوں نے کہا خدا کی قسم جہاں تک میری معلومات ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کسی صحابی نے دونوں پاؤں پر مسحا نہیں کیا تو ان عبارات کتب تفاسیر سے ظاہر ہوا کہ فرمانے و رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ و تعاب عین اور چاروں آئمائے مجتہدین کے قول و فعل سے یہی ثابت ہے کہ پاؤں کا دونوں ہی وضو میں فرض ہے اور مسا کرنے پر وعید و حکم عذاب وارد ہے لہذا اہل سنت وال کا کوئی شخص پاؤں پر مسا ہرگز ہرگز نہ کرے بلکہ وضو میں دونوں پاؤں کو دھوئیں جو شخص اس آیت کریمہ کی آڑ لے کر اس طرح اعتراض کرتا ہے کہ قرآن میں تو پاؤں پر مسا کرنے کا حکم ہے پھر حکم خداوندی کے خلاف پاؤں کو دہرایا کیوں جاتا ہے تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ہمارے آئمہ مجتہدین اور جمہور علماء فقہ مفسرین محدسین اور حضرات صحابہ و تعبین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بلکہ خود خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا اور ظاہر ہے وہ زیادہ قرآن کے معنی کو سب سے زیادہ قرآن کو جانتے تو ہم لوگ اپنے ان حضرات آئمہ فکہ علماء مفسرین محدثین صحابہ اور خود نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کے صحیح معنی کا عالم جانتے ہیں ان کے قول و فعل کی اتباع کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو ان تمام مقدس ہستیوں کے خلاف کرے تو وہ بالکل ہی گمراہیت میں ہے اور اس کا وضو بھی نہیں ہوگا کہ اگر وہ پاؤں پر صرف مسا کرتا رہے اللہ رب العزت کرم فرمائے یہ رافضیوں کا اصل میں مذہب ہے کہ پاؤں پر مسا کرنا فرض ہے اور اہل سنت وال کا یہ مذہب نہیں تو یہ رافضی لوگ قرآن کریم کی اس آیت کو غلط طور پر مشہور کر کے پاؤں کے مسئلے سے متعلق جو ہے وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں ایک شخص وضو کرتا ہے یہ دوسرا سوال ہے کہ ایک شخص وضو کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرتا اور نہ کلی کرتا ہے اور نہ مسواک نہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرتا ہے اور نہ کعبے ہی کی طرح منہ کرتا ہے اور کوئی کہے تمہارا وضو نہیں ہوا تو وہ, جو تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ سنت ہے اور روزانہ ایسا کرتا ہے تو خلاف سنت وضو کرنے سے اس پر شریعت کا کیا حکم ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ تمہارا وزو نہیں ہوا تو غلط کہا اس کا فرض وضو تو ہو گیا اور اس شخص کا جواب میں یہ کہنا کہ یہ سنت ہے تو ظاہر ہے غلطی پر مبنی جواب ہے جب وہ سنت کہتا ہے تو اس کو سنت پر عمل کرنا چاہیے سنت کہہ کر اور سنت جان کر اس پر عمل نہ کرنا یا سنت پر عمل کرنے کو حق نہ جاننا اور سنت پر عمل کرنے کی بار بار تاکید کے باوجود سنت پر عمل نہ کرنا اور اس کو چھوڑے رہنا مجھب ملامت و مستحق قرمان شفاعت اس کو بنا دیتا ہے بلکہ سنت کو حق نہ جاننا مومن کو کافر بنا دیتا ہے تو شخص مذکور پر لازم ہے کہ سنت پر عمل کرے اور کفر کے خاتمے سے بچیں واللہ تعالی عالم جل ایک یہ سوال موصول ہوا ہے کہ نماز کے علاوہ کہ کہاں مار کر ہنسنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز کے علاوہ کہ کہاں مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کے اندر ایک شخص کہہ کہا مار کر ہنسا تو دوسرے سننے والوں کا وضو رہا یا نہیں رہا تو مختصر جواب یہی ہے کہ خارج نماز میں کہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ نماز کی حالت میں اگر کوئی ایسا کر لے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور کہہ کے آواز سننے والوں کا وضو نہیں ٹوٹتا فیمیل دوبٹہ اتار کر وضو کر سکتی ہیں تو محترمہ کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بشرطح کے مہارن کے درمیان رہتی ہو یعنی کوئی نامحرم ان کو نہ دیکھے نہ محرموں کا معاملہ نہ ہو تو وہ دوبٹہ اتار کر وضو کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اچھا جی ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ایک شخص کو رکوع میں جاتے وقت یا اس سے پہلے یا کسی یا اور کسی جھٹکے میں پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں تو ایسے شخص کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں تو یاد رکھیے کہ شخص سے مذکور کا یہ آرضا دوامی نہیں بلکہ عارضی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس لیے جس نماز میں پیشاب کے قطرے نکل جائیں اس نماز کو دوبارہ بزو کر کے کپڑے اور بدن کو پاک کرنے کے بعد پڑے یہ نماز دوبارہ جو پڑی گئی یا پڑی جائے گی صحیح و درست ہوگی اور جس نماز میں پیشاب کی قطر نکل پڑے وہ نماز نہیں ہوگی اور آسان طریقہ اس سے متعلق میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی آپ کو کہ اگر کسی کو اس طرح کی بیماری ہو تو وہ شخص انڈر ویئر بھی پہنا کرے اور انڈر ویئر کے مطلب آگے یعنی شرمدا کے آگے کوئی چھوٹا پاک کپڑے کا ٹکڑا بھی رکھا کرے جی سوال آپ کا کیا ہے رافزی کون لوگ ہیں یہ جی شیعہ حضرات کو کہا جاتا ہے حضرت شیعہ حضرات کو رافضی کہا جاتا ہے تو شیعہ حضرات جو ہیں وہ پاؤں کا مسا کرتے ہیں شیعہ حضرات جو ہیں نا وہ پاؤں کا مسا کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی یہ جو آیت جو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت نمبر چھ اس میں وہ قرآن کریم کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں اور ان کے نزدیک پاؤں کے ٹکنے کو دھونا جو ہے ضروری نہیں بلکہ مسا کرنا ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ یہ قرآن کریم میں تحریف ہے جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا عمل صحابہ کا عمل صحاب کا عمل چاروں عام کرام کا عمل سامنے ہے کسی کے نزدیک پاؤں پر مسا جائز نہیں ہے پاؤں کو دھویا جائے گا ہاں چمڑے کے موزے ایک الگ بات ہے اور اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہ دھویا جائے بلکہ پاؤں کو دھویا جاتا ہے اور دھونے کے بعد چمڑے کے موزے جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی جی حضرت ایک منٹ दरा. اللہ وہ درس دے رہا ہوں اور ایک صاحب جو ہے جی وعلیکم السلام انہوں نے جو ہے نا وہ پی ایم میں وہ باقاعدہ مائک لے کر آ گئے مجھ سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ایسے لوگوں پر بہرحال اللہ سے جدین وماولا محمد الجود وبارک وسلم ام. اچھا جی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے جی جی انشاءاللہ اب یہی کرنا پڑے گا تو نماز پڑھتے وقت کوئی قطرہ پیشاب کی راہ سے آنے کا شبہ ہو گیا اس صورت میں تنہا آدمی یا جماعت میں کھڑا ہوا آدمی کیا کرے پانی سے پاک کرنے کو بھول گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا جی آپ سوال لکھ دیں اپنا تھری سیون بھائی سوال لکھ دیں میں انشاءاللہ جواب ارض کر دوں گا میرے علم میں نہ ہوا تو یہ سوال آپ دوبارہ سماعت فرما لیں اچھا پی ایم میں آپ کریں گے تو پھر درس کے بعد انشاءاللہ کر لیجئے گا ٹھیک ہے درس کے بعد کر لیجئے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت کوئی قطرہ پیشاب کی راہ سے آنے کا شبہ ہو گیا اس صورت میں تنہا آدمی یا جماعت میں کھڑا ہوا آدمی کیا کرے دیلے سے استنجا کیا تھا پانی سے پاک کرنے کو بول گیا اور نماز میں مشغول ہو گیا تو یاد رکھیں کہ محض شبے سے نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا لہذا جس منفرد یا مقتدی کو نماز میں پیشاب کے قطرے نکلنے کا شبہ ہو وہ نماز اسی حال میں پوری کرے بعد فراغت شبے کی وجہ سے کپڑے اور بدن کو احتیاط دیکھ لے اگر قطرے کا اثر پائے تو دوبارہ نماز تہارت حاصل کرنے کے بعد پڑھ لے ورنہ نماز کو دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیلے سے سنجا کرنے کے بعد پانی سے سنجا کرنا ضروری نہیں ہے لہذا نماز میں یاد آنے پر اسی نماز کو پورا کرے نماز کی نیت توڑ کر یا نماز پڑھ کر دوبارہ پانی سے سنجا کر کے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں تو یہ ڈیلے والے مسئلے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں یہ مستعمل اب اتنے زیادہ نہیں رہے اچھا جی اسی طرح ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد کسی نے تری پائی احتلام یاد نہیں تو اب وہ کیا کرے اور سونے کی حالت میں انتشار بھی نہیں تھا تو غسل کرے یا نہ کرے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو سیلانے مذی و منی کا مرض ہے اور اکثر سو کر اٹھنے کے بعد یہ صورت پیش آتی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا رکت کی وجہ سے منی و مذی میں امتیاز دشوار ہے فرق کرنا دشوار ہے تو اس کا جواب فکہ نے دیا ہے کہ اس مسئلے کی بارہ صورتیں اس مسئلے کی بارہ صورتیں ہیں اور اپنے سوال کا جواب خود سمجھ لیں یہ میں صورتیں انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں فتح عالمگیری کا ایک جزیہ بھی ہے اور اس سے انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ اس کے متعدد پہلو ہیں اور ہر احتمال کا جواب انشاءاللہ تعالی اس میں مل جائے گا چنانچہ جو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بحر الرائے کے مطابق مسئلہ نوم یعنی سونے کی حالت کی بارہ صورتیں ہیں جاگنے پر جو اس نے تری دیکھی جاگنے پر جو اس نے تری دیکھی نمبر ایک اسے یقین ہے کہ یہ منی ہے اور احتلام یاد ہے اسے یقین ہے کہ یہ منی ہے اور احتلام یاد ہے نمبر دو اسے یقین ہے کہ یہ مزی ہے اور احتلام یاد ہے نمبر تین اسے یقین ہے کہ یہ ودی ہے اور احتلام یاد ہے نمبر چار اسے شک ہے کہ منی ہے یا مزی احتلام یاد ہے نمبر پانچ اسے شک ہے کہ منی ہے یا ودی مگر احتلام یاد ہے نمبر چھ اسے شک ہے کہ مزی ہے یا ودی احتلام یاد ہے اسے یقین ہے کہ یہ منی ہے لیکن احتلام یاد نہیں اسے یقین ہے کہ یہ مزی ہے مگر احتلام یاد نہیں اسے یقین ہے کہ یہ ودی ہے مگر احتلام یاد نہیں اسے شک ہے کہ منی ہے یا مضی احتلام یاد نہیں اسے شک ہے کہ منی ہے یا ودی مگر احتلام یاد نہیں اسے شک ہے کہ مزی ہے یا ودی مگر احتلام یاد نہیں یہ تو مختلف صورتیں فکہ نے سنمیں بنا دی ہیں تو ان تمام صورتوں میں مطلب کیا ہوگا کہ اس نے غسل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ چند پانچ صورتیں میں ایسی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جس میں کسی عالم دین کا اختلاف نہیں ہے اور غسل فرض ہو جائے گا ان صورتوں میں نمبر ایک اسے یقین ہے کہ جو کچھ کپڑے پر یا پیشاب کے رستے میں نظر آ رہا ہے وہ منی ہے احتلام یاد ہو یا نہ ہو نمبر دو اسے یقین ہے کہ یہ مزہی ہے اور احتلام بھی یاد ہے نمبر تین شک ہے کہ منی ہے یا مزی مگر احتلام یاد ہے نمبر 4 شک ہے کہ منی ہے یا ودی مگر احتلام یاد ہے شک ہے کہ مزی ہے یا ودی مگر احتلام یاد ہے تو ان تمام صورتوں میں کسی عالم دین کا کوئی اختلاف نہیں اور کر غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہوگا غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا اسی طرح یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ غسل کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت گفتگو نہیں ہونی چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی دو آدمی باخانے کے لیے اس طرح نہ نکلے کہ ستر کھلا ہوا باتیں کیے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں ہرگز کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے کیونکہ زیادہ تر وسوسے وہیں سے ہیں تو ہمارے ہاں تو آج کل اٹیچ بات ہوتا ہے ڈبلو سی کمپوٹ وغیرہ سیپریٹ ہوتے ہیں اور پھر قریب ہی جگہ ہوتی ہے جہاں غسل کیا جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو یہ غسل خانے پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا بلکہ ابھی بھی اگر آپ تھوڑا پرانے جو آپ میں سے پنجاب وغیرہ کے رہنے والے لوگ ہیں پچیس تیس سال پہلے ذرا آپ نے پنجاب کے گھروں کا ماحول دیکھیں کیونکہ میں نے وہ ماحول دیکھا ہوا ہے تو میں اسی اعتبار سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ٹوائلٹ الگ ہوتے تھے اور نہانے والا یعنی غسل خانہ الگ ہوتا تھا پہلے یہ سلسلہ تھا ٹوائلٹ جہاں پر حاجت کی جاتی ہے وہ الگ ہوتا تھا اور جہاں نہایا جاتا ہے وہ سسٹم الگ وہ کمرہ الگ ہوتا تھا باتھ روم اسے کہہ لیں تاکہ وہاں غسل خانہ کہہ لیں لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا جی ہاں اب بھی ہے کہیں کہیں لیکن کافی اب تو بہرحال چل پڑا ہے یہ سسٹم کے اٹیچ بات والا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ پلاٹ کی بھی جو ہے وہ کم جگہ ہوتی ہے اور ہر حساب سے جو بندہ جتنی بھی اس کی زمین ہے تو اسی حساب سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے تو بہرحال یہ وہ مسئلہ ہے کہ جب ایک ہی مطلب جہاں پہ مطلب غسل وغیرہ کرنا ہوتا ہے اور وہاں پر چونکہ ڈبلو سی یا اس حاجت وغیرہ کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا تو وہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے اور یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پھر پیشاب اگر کوئی شخص کر دے گا تو پھر وسوسے آتے ہیں ذہن میں پانی بھی بہائیں گے تو پتہ نہیں پاک ہوئی جگہ نہیں ہوئی چھینٹے پڑیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا سو کے مسئلے یہ تو اب بھی اس طرح کے مسئلے پائے جاتے ہیں پہلے کے دور میں تو زیادہ ہوتا ہوگا کیونکہ زمین عام طور پر کچی ہوتی تھی تو اس میں تو اور زیادہ پھر پانی بھی کھڑا رہ جاتا ہوگا اور بھی سو کے مسائل ہو جاتے ہوں گے تو بہرحال اسی وجہ سے میرے آقاب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد پرمایا کہ ہر چیز کو یہ اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے کیونکہ زیادہ تر وسوسے وہی سے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا مصنون ہے غسل کے فرض ادا کر ہی لیں اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ میت کو غسل دینے والے پر غسل کرنا واجب نہیں ہے جو اسے ضروری قرار دیتا ہے غلطی پر ہے خانمازی ہو یا غیر نمازی سب کا حکم یکساں ہے اور جو کسی میت کو غسل دیتا ہے اس پر خود غسل کرنا مستحب ہے ایک سوال یہ ہے کہ زید کی بیوی بی کا چھوٹا بچہ ہے ابھی تک دودھ کی مدت پوری نہیں ہوئی ہے اور زید رات کو یا صبح کو غسل کر کے نماز فجر ادا کرتے ہیں اور بچے کی وجہ سے ان کی بیوی بی نماز فجر ادا نہیں کرتی ہے غسل کر کے نماز پڑھتی ہے تو بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے زید کی بیوی بی چاہتی ہے کہ نماز کزانہ ہو تو کیا ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کر سکتی ہے تو یاد رکھیں جی زید کی بیوی اگر احترام وقت یعنی صبح کی بنا پر تیمون سے نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں لیکن دن چڑھنے دھوپ نکلنے کے بعد گرم پانی سے غسل کر کے پھر نماز فجر کی قضا ضرور پڑے تاکہ بچے کی صحت پر بھی اثر نہ پڑے واللہ اللہ تعالی عالم جللہ جلال ہو تو یہ چند مسائل کتاب و تہارت سے متعلق ہیں اب میں انشاءاللہ اللہ کچھ کتب فکر کو دیکھوں گا کہ مزید کتاب و تہارت سے متعلق ہم نے کچھ دروس کو جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا تو اگر ہوگا تو کل سے انشاءاللہ درس کا سلسلہ مطلب کتاب و تہارت سے ہی شروع کریں گے اور نہیں ہوا تو ممکن ہے کہ ہم کتاب و کا آغاز کر دیں جس میں نماز سے متعلق مسائل ہوں گے انشاءاللہ جی آپ کا سوال موصول ہے کہ اگر ملاقات کرنے کے بعد کرنے کے بعد جو کپڑے جسم پر ہوتے ہیں کیا وہ ناپاک ہو جاتے ہیں کیا ان کو بدلنا ضروری ہے تو دیکھیں حضرت بات یہ ہے کہ میاں بیوی بی جب قربت کرتے ہیں تو لباس پر اگر نجاست لگ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ناپاک ہو جائے گا نہیں لگے گا اگر نجاست نہیں لگتی تو پھر ناپاک نہیں ہوگا تو یہ تو اسی اعتماد پر ہے کہ نجاست لگتی ہے یا نہیں لگتی تو امید ہے انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے اور اگر کسی جگہ پر نجاست لگ بھی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس جگہ کو پاک کیا جائے کپڑے کا حصہ ہو یا جسم کا حصہ ہو کنفرمیشن نہ ہو یہ تو پتا ہو کہ نجاست لگی ہے لیکن یہ نہ پتا ہو کہ کہاں کہاں لگی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کپڑے کو مکمل طور پر ہی پاک کرنے کا سلسلہ ہونا چاہیے امید ہے انشاءاللہ شاء آپ سمجھ گئے ہوں گے جزاک اللہ خیر عامین تو اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ تبارک بطالہ ہم کل سے باقاعدہ پھر درس کا آغاز فرمائیں گے پاکستان کے وقت مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ ساڑھے آٹھ بجے درس فکر بھی ہوگا درس قرآن بھی اور انشاء اللہ اگر آپ بھائیوں نے کچھ سوالات کرنے ہوں گے تو کوشش کی جائے گی کہ جوابات بھی دیے جائیں انشاءاللہ تعالی تو اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے ابھی بھی تو مائیک پر تشریف لا سکتے ہیں آپ لوگ اللہ مسلّہ محمد وبارک وسلم جی میں ایک دو پی ایم میں پرائیویٹ میں اسلام بھائی مسئلے پوچھ رہے ہیں میں ذرا ان سے گفتگو کر لوں آپ بھائی ناظ شریف کر دیں کوئی بھائی بھی آ جائیں اور نعظ شریف کر دیں یا صابری ملنگ بھائی آپ نے بیان لگایا ہوا تھا بیان لگا دیں بھلے یا کوئی بھائی بھی آ جائیں اور نعظ شریف لے کر دیں ہیں ڈریس کریں, میں